أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بغير السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ودیر السماوات ودی السلاماتی موجد ہے آسمانوں اور زمین کا انا یقون غلط اس کے لیے اولاد کیسے ہوگی غلن تقل و صاحبہ جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں وہ خالہ پا اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہ وکلی شعیل علیم اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے مشرقین کی تردید کرنے کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اللہ کی اولاد مانتے تھے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں بدیل السماوات ورو اللہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے بدیل کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر کسی نمونے کے کچھ بنائے بغیر نمونے کے بنانے والے کو بدی کہتے ہیں یعنی آسمان و زمین کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا تو اللہ سبحانہ خانہ نے بغیر نمونے انہیں بنایا انہیں ایجاد کیا انا یقون الحدو واللم تک اللہ صاحبہ۔ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی تو بیوی بی نہیں یعنی اولاد تو وہ ہوتی ہے جو بیوی بی کے ذریعے سے ہو اب جب بیوی بی ہی نہیں تو پھر اولاد کیسے آئی بیوی بی کے بغیر اگر کسی کو بنایا جائے تو وہ اولاد نہیں بلکہ مخلوق ہوتی ہے جیسے آسمان زمین اللہ تعالی نے بنائے تو یہ اللہ کی مخلوق ہے ایسے ہی آدم رہی سلا تو سلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اولاد نہیں اللہ ربکم یہی ہے اللہ تمہارا رب لا اللہ ہو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں خالی شعیب وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے فرغ سو تم اسی کی عبادت کرو وا اللہشین وکیم اور وہ ہر چیز پر خوب نگران ہے نگہبان ہے یعنی صرف اللہ ود اللہ شریف کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں ہے وہ ہر چیز کا خالق حفیظ اور رقیب ہے لاتسار ویکسار و لطیف الخبیر اسے نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پاتا ہے وہ اللطیف الخبیر اور وہ خوب باریک بین اور بڑا خبردار ہے ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو پا لینا اس کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا بھی اس کا معنی ہوتا ہے ادراک کا اگر معنی کرے آنکھوں سے دیکھنا تو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 جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعلی کو نہیں دیکھا لا ادری الابصار البسار ودریق الابصار ہاں قیامت کے دن اللہ تعالی کو اہل ایمان اور تمام انبیاء کرام دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جی دن ناؤ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 اگر ادراک کا معنی ہو حقیقت کو پا لینا تو حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں پا سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں محدود مخلوق لامحدود ذات کی حقیقت کو بھلا کیسے پا سکتی ہے لاتدر الابصار وهو ادرک الابصار نگاہیں اسے نہیں پا سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ اللطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم يقينا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی فمن ابصر تو جس نے بصیرت سے کام لیا تو اسی کے اپنے لیے ہے ومن عمیا اور جو اندھا رہا فعليها تو اس کا وبال اسی پر ہے وما انا عليكم بحفيظ اور میں تم پر کوئی محافظ نگہبان نہیں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 اور جو ان پر غور نہ کرے اور ایمان نہ لائے وہ اپنا ہی برا کرے گا میں تم پر کوئی محافظ نہیں کہ تمہارے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں سیدھی راہ پر ڈال سکوں ہدایت دینا تو اللہ تعالی کا کام ہے وہ کزالی کا نصر فل آیا درستہ نہ اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تُو نے پڑھا ہے اور وہ کہیں کہا ہے والی نبی نہ ہوا تاکہ ہم اسے بیان کریں قومی یا جاننے والے لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے یہاں تک اللہ سبحان تعالیٰ کے محبود بر حق ہونے کا بیان تھا اس کا اثبات تھا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 تکلیف پر آبا و اجداد کے رسم و رواج سے چمٹے رہنے والے کافر اور مشرق ہیں وہ آپ سے یہ کہہ کر گمراہ ہوں گے کہ یہ قرآن تو نے کہیں سے پڑھ لیا ہے اور پڑھ کے آ کے ہمیں سنا لیتا ہے یعنی بہی الہی ماننے کا وہ انکار کریں گے کہیں یہ اللہ کی طرف سے نادر نہیں ہوا بلکہ کسی سے پڑھا اور سیکھا ہے اشرقین کے اس طرح کے اخبار اللہ سبحانہ بخانا ہوا تھا سورہ فرقان سورہ مدثر وغیرہ کے اندر ذکر کیے کئی ایک حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ کہ جو ذدی لوگ ہیں وہ مزید گمراہی کا شکار ہوں تاکہ ان کی گمراہی واضح ہو جائے اور ان کو آخرت میں عذاب دیا جائے ولی جو گئی کی اور آیات کو ہم پھیر پھیر کر بیان کرنے میں یہ حکمت بھی رکھتے ہیں کہ کفار اور اناد رکھنے والے یہ کہیں کہ تم نے قرآن پڑھ کر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 جو کچھ آپ کی طرف رہی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجئے لا الہ الا اللہ آپ کے رب کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں عن مشرقین اور آپ مشرقوں سے اعراض کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اتبع ما اوحی معلیہ من ربک جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں مطلب کہ اس قسم کے بے بنیاد شبوہات سے متاثر ہو کے جو کافر اور مشرق لوگ پیش کرتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام ترک نہ کریں یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی انہیں تسلی دینا مقصود تھا تاکہ آپ اپنا دعوت و تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھیں اور پرانے مجید میں جا بجا اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے اِنَّ اِلَّا مَا میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے یعنی نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محضبہ یہ الہی کا ہی پابند کیا گیا اور باقی اہل ایمان کو بھی یہی کہا گیا اتبعو ما تبیر والا ربکم ولا نے من اولیا اولیاء جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نادر کیا گیا ہے صرف اور صرف اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو خلیل عماد کارون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تو وہی الاحی کا ہی اتباع وہی الاحی کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع اور پیروی نہ کرنا یہ مطلوب و مقصود تھا انبیاء سے بھی اور یہی مطلوب و مقصود ہے اہم ایمان سے بھی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرے لا اللہ کے سوا کوئی معبود بار حق نہیں ہے آپ اپنا کام کریں و شاہ اللہ اشراک اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ ٹھہراتے شرک نہ کرتے کا حقیدہ اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نگہبان نہیں بنایا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 اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں لب اللہ ایو کو محسن ہونے والا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم نے اسے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے تو آپ ان پر نگہبان نگران نہیں ہیں آپ کا کام صرف ان تک بات کو پہنچا دینا ہے آپ بات پہنچائیں اللہ کے پیغامات ان تک پہنچائیں ذمہ آپ کا نہیں ہے کہ یہ اسلام کیوں نہیں لائے وہ وومین کیوں نہیں بنے یہ آپ سے سوال نہیں ہوتا ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عدوان وبغير علم اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ورنہ وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے كذلك زينا لكل امه عملهم اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے ثم الى ربهم مرجعهم پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوفنا ہے فیون نبی احمد دماغ یا مالون تو وہ انہیں اس کے بارے میں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے یہ آیت سد ذرائع کی دلیل ہے فخار کے یہاں ایک اصول چلتا ہے جس کو کہتے ہیں سد ذریعہ یعنی ایک کام ہوتا جائز ہے شہری طور پر وہ کام جائز ہوتا ہے لیکن کسی بڑی خرابی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے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 تو یعنی کہ جس کام کی وجہ سے بڑی خرابی لازم آتی ہو شریعت میں وہ کام جائز ہونے کے باوجود محضور اور ممنوع اور حرام ہو جاتا ہے ناجائز حرام ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں حرام کوئی بڑی شے ہوتی ہے اور ناجائز کام چلو ناجائز ہی ہے نا کون سا حرام ہے کر لو تو خیر ہے ایسی بات نہیں ناجائز حرام یا یہ کہا جائے کہ حلال نہیں تینوں کا ایک ہی معنی ہے. ودن برابر ہے ہمارے یہاں ہم لوگوں کے ہاں یہ شعور نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں درجات ہیں ناجائز حرام کے معنی میں ہی ہے کلالی کلی امت اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال کو مزین کر دیا ہے یعنی انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط در حقیقت اچھا ہو یا برا ہو بندہ اپنے ہر کام کو ٹھیک سمجھتا ہے کزالی کزین نالی ہر امت کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہم نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا بما بمال فرون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 کہ وہ کفر یا ایمان میں سے جس کو چاہے اختیار کر لے سما علا ربی مرجر پھر بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے تنبیہ کی ہے کہ ہر کسی کو اپنا پھیل بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یاد رکھنا کہ جانا رب کے حضور ہے حساب کتاب دینا ہے تو لہذا اپنے آپ کے اندر بغل نہ رہو اپنے حوص میں باد نہ رہو خوف سے باہر نکلو اور دیکھو کہ دلائل کیا کہتے ہیں جو حق ہے اس کو اپنا اکثر بلاہ انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی لا تم آیا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی لمی نا تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے کل کہہ دیجئے ان نمل آیا تو کہ یقیناً نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا اِذَا جَاعَتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تمہیں کس چیز نے آگاہ کیا ہے کہ اگر وہ نشانی آ ہی گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں صفحہ پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے یا ان کے مطالبوں کو پورا کیا جائے یہ جو یہ کرتے تھے